کہ امام پڑھے تو مقتدیوں نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ایسی کوئی صورتحال وہاں پہ درپیش نہیں تھی تو یہ عید کیوں نازل ہوئی اس کا پس منظر کیا ہے یہ آپ کو قرآن پاک سے ہی پتا چلے گا میں اس بارے میں اللہ تبارک رماتے ہیں وقال الدین قرآن قرآن کو نہ سنو تو اللہ نے کیا کہا اس عید میں جو میں نے ابھی تعوت کی ہے اس کو دھیان سے سنو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 کیا؟ مطلب قرآن پاک کی کتنی ہیں میرے بھائی کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ تو جب ایک سو تیرہ صورتوں کی تلاوت ہو تو اس وقت خاموشی سے سنو لیکن جب سلح فاتیہ کی تلاوت ہو تو پیچھے پڑو کیونکہ اللہ کے سل فرماتے ہیں جو سلح فاتیا نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی دوسری بات یہ میرے بھائی ویدا قری القرآن او لہو انسط چپ رہو چپ رہو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ پڑھ نہیں سکتے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 اور فرمایا جو اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہ مکمل ہے تو لوگوں نے جنابی ابو ریرا سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تب کیا کریں اقرا حافی نفسک تب بھی اسے آستا واس سے پڑھو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی سورہ فاتحہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے اتنا بلند ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب میرے بھائی جب آپ نے سورہ کی تلاوت کر لی امام صاحب نے فاتحہ کی تلاوت کر لی اب جب سرخ ختم ہوگی تو آپ آمین کہیں گے اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ آمین کہی جائے گی اگر قد سرری ہو رہی ہے نماز سرری ہے یعنی کہ وہ نماز ہے جس میں امام اونچی آواز سے نہیں پڑتا تو امام بھی آستہ آواز سے آمین کہے گا اور مختصر بھی آستہ آواز سے آمین کہیں گے لیکن اگر نماز وہ ہے جسے جہری نماز کرتے کہتے ہیں ان یعنی کے وہ نماز جس میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے جیسے کہ فضر کی نماز ہے مغرب کی نماز ہے عشاء کی نماز ہے تب امام اونچی آواز سے آمین کہے گا اور پھر مقتدی بھی اونچی آواز سے آمین کہیں گے اس کی دلیل پہلے نمبر پہ وہ حدیث ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اذا امن الامام جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو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 سور فات کے بعد تلاوت میں کیا کیا کرنا چاہیے اس میں کافی تفصیل آ سکتی ہے لیکن وقت کا خیال کرتے ہوئے میں